الحمد للہ ربی عالمین و سلاۃ وسلم علیہ سیدّیام اما بعد الباٹ ابو سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت غطا مالک میں مصنع احمد میں سنن نسائی میں اور اپنے حزیمہ وغیرہ میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشو قا اعلی امت لا امر تو ہم اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے حکم دیا نہیں کیوں اگر حکم دیتے تو پھر آپ یہ خدشے کا اظہار فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ میری ہمت پر مشقت ہو جائے گی کی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرض اور واجب ہوتا ہے اسے ماننا لازم اور ضروری ہے اگر آپ حکم دے دیتے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا تو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا فرد ہو جاتی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا اس خواہش اور آرزو کا اظہار کیا ہے کہ یہ اتنا افضل اور بہتر عمل ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں حکم دوں لیکن اس ڈر کی وجہ سے حکم نہیں دیتا کہ کہیں میری امت پر مشکل اور مشقت پیدا نہ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسواک متحرت الخم یہ منہ کو پاک کرنے والی ہے مسواک سے منہ پاک صاف ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والی ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے مسواک کرنے کا یہ اجر اور ثباب ہے اور ہر وضو کے ساتھ اگر بندہ کوشش کر کے مسواک کرے تو جیسے وضو کے ساتھ گناہ جھڑتے ہیں اور آزائے وزو دھل کر صاف ہو جاتے ہیں تو منہ کا اندرونی حصہ یہ بھی اچھی طرح سے صاف ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی رضا مندی کا یہ باعث بن جائے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بھی مسوا کیا کرتے تھے اور ایک دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا گیا مسواک کا بڑا اہتمام کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہات العمین میں سے کسی کے گھر تشریف لے جاتے جس کی باری ہوتی تو وہاں جاتے ہی پہلا کام مسواک کرنا مسواک کرتے اسی طرح رات سو کر صبح اٹھتے تو ام المؤمنین سیدہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم یعنی امہات المؤمنین سب ان کا یہ معمول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور مسواک یہ تیار کر کے رکھتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے رات کو جب بھی اٹھیں مسواک کریں وزو کریں اور قیام الطیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری عمر میں جس وقت آپ بیمار ہو گئے قوت کمزور ہو گئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ سبحانہ خانہ و تعالیٰ نے میرا لو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لآب جمع کر دیا میں نے محسوس کیا کہ آپ مس کی خواہش فرما رہے ہیں تو میں نے لکڑی لی مس کی اس کو چبایا چبا کر نرم کیا اور نرم کر کے مس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ نے مس کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور روٹین اور آپ کا طریقہ کار تھا اور آپ کی سنت تھی اسی کے پیشے نظر آپ نے یہ خواہش کی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں حکم دے دوں لیکن یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے حکم دے دیا پھر ان پر فرد ہو جائے گا اور فرد کو نبھانا مشکل ان کے لیے کہیں نہ ہو جائے اور فرد اگر یہ چھوڑیں گے تو گناگار ہو جائے گا لہٰذا حکم نہیں دیا خواہش کا اظہار کر دیا کہ اگر میں اپنی مت پر مشقت نہ سمجھتا تو ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم ملتا اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اما توفیق اللہ بندہ اڑے ہی تو